<تصح> <تصح> <تصح> نیچے رکھنا قرآن پاک جائز ہے مبجن میں بس یہی سوال ہے ارشد بھائی مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے شعار کی تزیم کرنی چھوڑ دی دنیا نے ہماری تزیم کرنی چھوڑ دی جب تک ہم قرآن کا ادب کرتے تھے کعبے کا ادب کرتے تھے نبی اکرم کا ادب کرتے تھے ساری دنیا ہمارا ادب کرتی تھی ہم نے اللہ قرآن کو قدموں میں رکھ دیا تو دنیا نے ہمیں قدموں میں رکھ لیا ہم نے خانے کابے کا ادب کرنا چھوڑ دیا تو دنیا نے ہمارا ادب کرنا چھوڑ دیا آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور وارکا میں ابو میں حدیث موجود ہے کہ ایک امام مسجد نے قبلہ کی طرح منہ کر کے پھونک دیا تھا اب مدینہ شریف میں ہے وہ امام اور وہاں سے کبرے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو آقا کریم نے اس کو اپنا امام نہ بناؤ یہ کادے کا گفتاخ ہے اب میرے بھائی کہاں سے تھوکا مدینہ تجبہ سے تو اس کو امام بنانا جائز نہیں آج ہمارے امام وہ بن گئے جو کادے میں بیٹھ کر کادے کی طرح منہ کر کے تھوکتے ہیں کادے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں اور جوتوں سمیٹ جاتے ہیں اور میری ان گناگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جوتا اور قرآن ایک آنکھ میں پکڑا ہوا اور جوتا اوپر ہے اور قرآن نیچے ہے تو میں نے اس کو کہا تو اس نے اسی ہاتھ کو یعنی موڑ کے ایسا کر دیا کہ جوتا نیچے ہو گیا اور قرآن اوپر ہو گیا تو کہتا ہے تو اب تو ٹھیک ہے نا جی تو دیکھے میں نے جوتا نیچے کر دیا تو میرے بھائی اب ان لوگوں نے جب سے یہ لوگ آئے ہیں ہرمین بہن میں انہوں نے کعبے کی عظمت رسول کی مسجد نبوی کی روزہ نبوی کی بکی شریف کی عزت جو ہے مہاجم لاطہ اللہ صرف خود نہیں چھوڑی حکمن لوگوں سے بھی چھڑاتے آپ نے میں نے تو خود دیکھا کہ حجرے اسود کو چما جا رہا ہے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے روزہ رسول کے سامنے آدمی لیتا ہے اور قبلے کی طرف بھی ٹانگے ہیں اور روزہ رسول کی طرف بھی ٹانگے ہیں اگر اس کو کہتا, اس کے, او, کہتا شو مشکل ہے چاہے اس میں مشکل ہے جب آتا دل چاہے پاؤں کر کے سوئیں جو چاہے کریں روزہ رسول کے سامنے کھانستے ہوئے بلغم پھینکتے ہوئے ان کو دیکھا تو بھائی جب ہم لوگ اس مقام پہ پہنچے ہیں تو ان کا آزاد بھی تو ہم پر پڑھنا تھا نا تو ایمان نوی رحمت اللہ تعالیٰ کے بیان فی آداب حملت قرآن ان کی یہ کتاب ہے بہت پیاری کتاب ہے قرآن کی عزت و احترام پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی جگہ پہ قرآن رکھنا جہاں یعنی پاؤں کے برابر ہوں یا جہاں کہیں گندگی کا ڈر ہو تو آدمی کا ہو جاتا ہے ڈیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے قرآن پاک کو دیوار پر لکھنا اسی لیے منع کیا گیا اور عمر بن کو کوڑے مارا کرتے تھے کہ اس کی طرح بعد کا تیخ ہو جاتی ہے دیوار کی طرح لہذا دیوار پر قرآن نہ لکھا جائے اب میرے بھائی ہر طرف پسانی نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ جو عرب میں سنی ہے نا ان کو بھی دیکھا ہے یہ بھی سنتیں پر نہیں چھوڑ گئے ان میں بھی وہ یعنی وہ ہرمین ہے یہ بہن کی وجہ سے نا نزدوں کا اثر ہے پوری دنیا پہ مسلمانوں میں ایک تو جاہل مسلمان ہے وہ کہتے دیکھو جی وہ پکے میں رہتے ہیں وہ مدینے میں رہتے ہیں وہ تو وہاں رہ کے ادب نہیں کرتے آپ یہاں جہاں کہہ رہے ہیں جی قبلے کی طرح منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا اور لیٹرین کا منہ نہیں کرنا یا اس طرح تھوکنا نہیں ہے یا سونا نہیں ہے محض اللہ آپ تو کہتے ہیں یہ جہالت کا دور ہے محاذ اللہ استاف تو اس لیے میرے بھائی قرآن پاک کا ادب ہمارے علماء نے بیان کیا کہ قرآن پاک کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی پاؤں کے استاف اللہ پاؤں تک لے جانا یہ تو بہت ہی بڑی, بڑی ہے تو یہ وہی نہیں مسجد نبی میں ہم نے دیکھا ہر میں پاک میں دیکھا نیچے پڑے ہوئے ہیں نیچے رات کے ٹانگیں پھلائی ہوئی ہیں نیچے رات کے وہ پڑھ رہے ہیں قدم اوپر ہیں ان کے تو دعا کریں اللہ جل مجھے ہمیں قرآن کے ادب کی توفیق ادب کی ذرا توفیق اللہ جلح مجد و کریم ہمیں اطاف فرمائے